چار چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر صحابہ کو بتائیں رمضان سے پہلے رمضان کے لیے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چار باتیں بتاتا ہوں ان کا اہتمام کرنا دو ان میں سے تمہاری دو ان میں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان چار میں سے اور دو تمہاری اپنی ضرورت ہے اس سے تم اس کا اہتمام کرو پہلی چیز فرمائی کہ کلمہ طیبہ لا اللہ کا گرد کرنا یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اس کی کوئی مقدار آپ متعین کر بہتر یہ ہے جو مشاہد کا تجربہ ہے کہ تین سو دفعہ صبح پڑھیں تین سو دفعہ شام پڑھے تین تصبی صبح تین تسبیح شام دوسری چیز آپ نے فرمائی صحابہ کہا کہ پڑھو کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار استغفر استخفی اللّہ ربی من الظم بن و تو بھی لئے. ویسے اسطفر اللہ اسطف اللہ بھی استفار ہے لیکن یہ استغفار پڑھنا چاہیے اسطفر اللہ ربی من العظم ذنب و طوب ال اس کا بھی تین تصویر صبح یعنی تین سو دفعہ صبح تین سو دفعہ شام یہ دو چیزیں ہوگی تیسری آپ نے فرمائی کہ آپ اللہ سے کہو اللہ انی اسلوکل الجنہ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں آپ لوگ پڑھیں کیا ہے اللہم انی اسکل الجنہ اللہ انی اسلوکل الجنہ اللہ ہم جنت مانگتے ہیں تجھ سے آپ نے تیسری چیز فرمائی صحابت سے کہ یہ رمضان میں مانگو اللہ تعالیٰ سے اور چوتھی چیز فرمائی کیا کہو اللہ من النار اللہ اجرنی من النار یا اللہ مجھے آگ سے میری حفاظت فرمائی یعنی جہنم سے پناہ جنت مانگو اور ان الفاظ کے ساتھ تو یہ الفاظ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ اللہ انی اسلوکل الجنہ اس کو خوب اس کی دعا کریں اور اللہ نار یا اللہ آگ سے ہماری حفاظت فرما یہ چار باتیں آپ نے خاص طور پر تلقین فرمائیں ہیں پانچویں بات کا اس کے ساتھ اضافہ فرمانے اور وہ ہے کثرت کے ساتھ درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات محسن انسانیت ہمارے آقا ہمارے ماں و ملجا ان کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں ہمارا بال بال ان کے احسانات کے اندر بندھا ہوا ہے آج اگر ہمیں کلمہ طیبہ کی نعمت اللہ کی فضل سے ملی اور یم رمضان کو کی بات کر رہے ہیں تو کس کی برکت سے کر رہے ہیں کس کے وسیلے سے اور کس کے ہمارے اوپر احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے ان کے جن لوگوں پر انہوں نے کام کیا انہوں نے یہاں لا ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا تو درود شریف حضور کے احسانات کے بدلے میں ایک ہماری ادنا سی کوشش ہوتی کہ جیسے کہ کوئی آدمی شکر گزاری کرتا ہے احسان تو درست شریف کا معمول رکھ لیں وہ بھی کم سے کم تین سو دفعہ صبح اور تین سو دفعہ شاہ